اللہ الرحمن الرحیم، الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم اور تمام اہلیہ وطن کو تمام اہل اسلام کو عید مبارک آج عید مبارک عید کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صادری حاضر خدمت ہے جس پروگرام کا عنوان بہار عید ہے اس میں نعت کے مختلف رنگ نعت کے مختلف آہنگ آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے اثر حاضر کے معروف صناخانوں کو میں آپ سے ملواؤں گا ان کی ناتیں بھی آپ کو سنواؤں گا جو انہوں نے کلام پڑھے وہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اب کہاں پر کہاں تک وہ سفر ہو چکا ہے اس دوران میں کون کون سے سنگے ملتے ہوئے کون کون سی منزلوں پر ان سنا خانوں نے قدم رکھا اور آج جو مقام ان کو حاصل ہے اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں جن محنتوں کا سمر آج ہمارے سامنے ہے در حقیقت نعت کو اس کے کلام کے حوالے سے اس کے معیار کے حوالے سے ادب کے پیمانوں پر ناپتے ہوئے فنی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس کی ادائیگی میں اس کے تلفظ اس کی پریزنٹیشن اس کی طرز یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک نعت کو ایک فنی حیثیت سے اور پھر جب اس میں عقیدتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک ایسی نعت بن جاتی ہے کہ جو نہ صرف مقبول عام ہو جاتی ہے بلکہ مقبول خیر العنام بھی ہو جاتی ہے آج اس پروگرام کی پہلی کڑی میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں جس شناخت کو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں نعت در حقیقت نعت میراج فہم و شعور ہے نات کشف حقیقت جمال محمدی ہے دل کے بنجر کھیت پر جذبوں کی فصل پکتی ہے تو نات ہوتی ہے نات در حقیقت ایک احسان احساس نمنونیت ہے ایک احساس انسانیت ہے اور در حقیقت آئی دل کو جلام ملے شعور جذبوں کی آنچ میں جلنے لگے تو بار بات دل کا اظہار ہوتا ہے نات ہوتی ہے نات کیا ہے یہ پہلے قلب و جاں پر نازل ہوتی ہے لو قلم سے جباہرے بے بہا کی صورت تبک کر سفے کرتاش کی زینت بنتی ہے نعت محبان رسول کے لیے حسن کائنات ہے بے قرار جذبوں کی تسکین کے لیے رحمت اناہی کی سوغات ہے نعت کی رانائی ایک مرتبہ افکار میں سما جائے مشان ہستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیتی ہے یہ جس خوشبخت کو اپنا ادراک بخش دے اس کا کشکول آرزو قبولت کے گلابوں سے بھر دیا کرتی ہے ناتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کے محدود کا ذکر کرتا رہا اپنے اپنے انداز میں ذکر کرتا رہا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نعت اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی اس کا مقابلہ اس کی برابری کون کر سکتا ہے لاک علما خلق الاخلاق سے بڑھ کر نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں اپنے محبوب کو رب نے کائنات کا مقصد بنا کر پیش کر دیا ہے محدود اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ فرماتے یاسین سے بر کر ناک اور کیا ہو سکتی ہے تاحا سے بر کر ناک اور کیا ہو سکتی ہے مزمل سے بڑھ کر اور نات کیا ہو سکتی ہے مدثر سے بر کر نعت اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بر کر نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی جس انداز میں تعریف اور توصیف بیان کروا رہا ہے اس کی برادری کون کر سکتا ہے بس اپنے آقا علیہ سلاط وسلام کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نگرانۂ محبت پیش کرنے کے لیے یہ کوشش یہ کابش ہوتی رہی اور آکا عصلاط السلام کے دور میں بے شمار صحابۂ کرام نے اپنے آقا کی نات لکھی اور اسے پڑھنا اور حضور کے سامنے پیش کرنا اپنا شرط جانا اپنی سعادت جانی ہے بہت سے ایسے نام جو اس حوالے سے بہت مشہور ہوئے معروف ہوئے مقبول ہوئے حضرت حسان بن صادق رضی اللہ کا اعلان ہو حضرت کات بن ظہیر رضی اللہ کا اعلان ہو اور ان کے علاوہ اور بہت سے اسماء گرامی صنفائے راشدین میں اور دیگر اکرام میں ایسے نام آتے ہیں کہ جنہیں ہم آج درخشندہ ستارے سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنے آقا علیہ و سرام کی ناد کہنا پڑھنا لکھنا اسے اپنا شرف جانا ہے آکر اسراط السلام کی مثال مدارت کے بعد ناد اپنے اپنے انداز تبدیل کرتی رہی بہت سے انداز کے ساتھ بہت سے رنگ اور آہنگ کے ساتھ یہ ناگ کا سلسلہ جاری رہا آقا علیہ السلام کے حسن جمال کا تذکرہ آقا علیہ السلام کے پیکر اقدس کا تذکرہ یہ ناگ کا حصہ رہا جب جب سے دوری مدینے کی تڑپ ندینے جانے کی آرزو تمنا یہ بھی ناد کا حصہ ہوتی گئی پھر ایک بحث کی شکل اختیار کرتی گئی کہ کیا یہ ناد ہے یا نہیں ہے بہت سے پنما کا متاثرین کا اور بہت سے شعراء اکرام کا بہت سے نامور سخندروں کا یہ بالاتفاق یہ رائے ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آکل اسرات و سے آپ کے روح و قلب کو قریب کر دیتی ہیں اسے ناد کہا جا سکتا ہے بہت اور یہ بحث تو اس طرح سے ختم ہو گئی آکل سلاط اسلام کے صناخانوں میں بالخصوص پاکستان سے جنم لینے والے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا اپنے وطن کا نام روشن کیا اور آکل صلاح السلام کی صناح اور توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنایا آج ہم نے ایک ایسے ہی صلاخان کو پیش کیا ہے انہیں دعوت دی ہے جو صرف ایک شناخان نہیں ہے بلکہ ایک عہد کا نام ہے نادخانی کے ایک عہد کا نام کہ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اور ایک ایسا عہد کہ جو آزم چشتی کے دور ہے کہ جب پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آزم چشتی کا نام اور آزم چشتی کا انداز ان کا رنگ ان کا آہنگ ان کا ٹوٹی بول رہا تھا اس دور میں جنم لینے والی آواز ابھرنے والی آواز کہ پھر جس نے اس انداز سے آکال صلاح السلام کی سزا اور توصیف کی کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پہچانا گیا محبت کرنے والے پیدا ہوئے ان کے نام سے اور جس طرح انہوں نے آقا علیہ صلاح و السلام کی ثناخانی کو شرف حاصل کیا لوگوں نے ان سے محبتوں کا اظہار کیا چاہتوں کا اظہار کیا حکومت پاکستان نے بھی ان کے فن کو خراج تحسین پیش کیا اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سونے نوازا آج کے ہمارے مہمان صناخا ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کی سناخانی کے مختلف اطوار کے حوالے سے ان کی نادخانی کے حوالے سے انتخاب کلام کے حوالے سے قرضوں کے حوالے سے اور آپ کو وہ پڑھی ہوئی ان کی مقبول ناتیں بھی سنوائیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے لیکن اس کا موقع ضرور آنے دیجئے کہ ہم آپ کی کالز اس میں شامل کریں اور آپ کی کالز بھی اس کی ہونی چاہیے کہ جس طرح اس پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے اس کے شایان شان آپ اپنی کالج میں اس کا اظہار بھی کریں فرمائش بھی کیجیے ان کی باتوں پر اپنے اپنی آرا اور جذبات کا محبتوں کا اظہار بھی کیجیے آج کے ہمارے مہمان انتہائی ممتاز محترم مقبول اور معروف شناخت الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام دلیک بھائی کیا حال ہے خیریت سے ہے تب یہ ٹھیک ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج بہار عید کا یہ پہلا پروگرام آغاز کس طرح سے کیا کب وہ وقت آیا کب وہ موقع آیا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں نعت پڑ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کیونٹیوی جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے تمام ہی ناگرنک کو ایک ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ ابتدا کیسے کی اور وہ کیا ماحول کیا حالات تو سسیم بھائی یہ سفر الحمدللہ للہ پچاس سال پر محیط ہے ماشاء اور جب میں نے ابتدا کی تو میری عمر کوئی سات آٹھ سال کی تھی اچھا اسکول کے زمانے میں, میں نے یہ ابتدا کی پھر مساجد میں محفلوں میں اور کچھ ہی عرصے کے بعد ریڈیو پاکستان سے کچھ پروگرام ملنا شروع ہو گئے اچھا وہاں بلایا گیا الحمد اچھا ریڈیو پاکستان کی بات تو بعد میں آتی ہے ہر جب اس عمر کے دور سے گزرتا ہے نا سات آٹھ سال دس سال کی عمر سے ہر انسان نات پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ پڑھ کے دیکھے پڑھ سکے کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ یہ چیز لاشعور سے نکل کر شعور میں آ جاتی ہے کہ میں نات پڑھ سکتا ہوں پھر اس کے بعد کوشش کا رخ بدل جاتا ہے کوشش کی جہت بدل جاتی ہے سنت بدل جاتی ہے ابتدا جو میں لگتی ہے میں کن میں تلاوٹ کیا کرتا تھا ماشاءاللہ اور ہمارے اس علاقے میں جہاں کھارا گر میٹھا گر کا علاقہ جو ہے ही ही اس علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ وہاں سے ناخ پڑنے والوں نے اپنا ایک بڑا نام بنایا بڑا مقام بنایا بالکل جس میں میں آگے چلتے کے ان حضرات کے بھی نام شامل کروں گا تو میں اس دن میں تلاوت سے میری ایک پہچان بنی اور میں نے اسی دور میں علامہ قاری جلال الدین صاحب سیامت اللہ علیہ سے میں نے تجویز اور قرآد کی تربیت لی باقاعدہ میں نے تربیت لی اس کے ساتھ ساتھ جو, جو کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد بادامی مسجد اچھا جہاں پر لاکھ کی سدائیں بلند ہوا کرتی تھی صحیح حاجی اشرفی مرحوم جات کے استاد میرے استاد روحانی استاد ہیں اور کئی لاخانوں سے میں جاننا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین بھی کہ اس وقت اس دور میں چونکہ یہ سفر پچاس سال پر محیط ہے اس وقت ایسے کون سے صناخان تھے کہ جن کے نام قابل ذکر ہیں دیکھیے بلا شدہ محمد آزل چشتی مرحوم رحمت اللہ علیہ بلکہ ان کو کہنا چاہیے اچھا آزم چشتی کے حوالے سے چونکہ ذکر آیا ہے تو میں یہی پر ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آزم چشتی کا رنگ ان کا آہنگ हुँ. اتنا زیادہ اس کا انفلوئنس پورے پاکستان میں اس طرح سے پھیل چکا تھا کہ ہر نوجوان آزم چشتی کو کاپی کرتا تھا ان کی طرح پڑھنا چاہتا تھا اچھا کلام وہ خود لکھتے بھی تھے हुँ. تو وہ انفلوئنس دو طرفہ ہو جاتا تھا دو آتیشہ جس کو کہتے ہیں وہ دو آتشا ہو جاتا تھا تو یہ کیا کیفیات تھی اس دور میں ایک بالکل نیا آہنگ اپنانا یہ کیسا تھا دراصل بات یہ ہے کہ آگل چی صاحب ایک تو جب وہ پورے رنگ پر آتے تھے ان کے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ ایک لاکھ سے وہ پڑھتے تھے لیکن اس کے ساتھ روبائیاں اتنی پڑھتے تھے بندش کر بندش کر وہ ایک ایسا ان کا انداز تھا کہ وہ ان کو کاپی کرنا تو بہت مشکل تھا ان کو اطلاع زبان کلام یاد تھا صحیح اور خصوصاً ان کا اپنا بھی کلام جو تھا وہ بھی شاعر بھی تھے اور بہت اچھا کلام لکھتے تھے میں نے بھی آگے کس تین لڑوح کو کاپی کر لی میں نے بہت کوشش کی ابتدائی سے بالکل یہی سے ہم جہاں سے سلسلہ منقطع ہو رہا ہے یہیں سے بات کو جاری رکھیں گے ناظم ایک مختصر سا بقفا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں بہار ایک عید تسلیم ساوری کے ساتھ عید کا خصوصی پروگرام جو آپ کی عید کے بندے ہوئے چار چار لگانے کے لیے مزید دو ڈالا کر دینے کے لیے چوٹی وی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا جس میں سناخا کے ساتھ گفتگو اور ان کی ناد کی کچھ جھلکیاں آپ کو پیش کریں گے ان کے اس تمام کیریئر کے حوالے سے آگم چشتی صاحب کا ذکر سدی طے ہو رہا تھا جناب ان میں دکھ بھی دیا تھی کہ وہ ناد بھی تھے جی ہاں پناب کھو دیتے وہ دو عادشہ ہو جاتی دو تو اور بڑے خوش خوشی اور سلحان بھی تو مسالہ اللہ تعالی نے اور ان کا جب وہ دور تھا تو ان کی توتی بولتی تھی جی ہاں اس دور میں کسی صناخان کا اس طرح سے ابھر کر آنا اور ایک مختلف آہنگ کے ساتھ آنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی آ, الحمدللہ للہ کے اور وہ اتنا کمپٹیشن کا دور تھا آج تو میڈیا ہمارے پاس ہے اتنے ذرائع ہیں لیکن اس دور میں سوائے ریڈیو اور یا سرکاری ٹیلیویژن اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جو اتنا اور اتنی محفلیں بھی اس انداز میں نہیں ہوتی تھی الحمد للہ وہ ایک سلسلہ چلتا ہے پھر وہ کاروان بنتا چلتا آپ ریڈیو پر آ گئے ریڈیو پاکستان پر آ گئے وہاں پر کون سی پہلی نعت آپ نے پڑھی جو آپ کو یاد ہو اور آج بھی اسی طرح سے مقبول ہو تاکہ ہم اس کے رنگ کو تازہ کر سکیں ابتدا میں جو میں نے ریڈیو سے نا پڑی ہے میں چند ناطے ابتدا جو میں نے کی تھی اس کی جھڑکیاں پیش کر رہا ہوں है بات یہ ہے کہ وہ بچپن کا دور پہلے یا جوانی کی اب پلا پہلے جب آرٹسٹ جوان تھا تو اس دور میں جو ایک انداز تھا تو اب عمر کا ایک تقاضا ہے تو لیکن میں الحمد نہیں بہر طور یہ آپ نے بہت ایک بات اپنے جذبات کا اظہار کیا لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج علم سے ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی یہ وہی ذکر ہے جو ہمیشہ تر و رکھتا ہے ہمیشہ شگکتا رکھتا ہے آکال صلاح و سلام کی ثنا اور توسیع کون سی نعت تھی وہ سائنٹ مرحم کی ایک لا تھیں کلینک بنا تیرا تیرا تیرام ہے اس کی طرز سائن جی صاحب نے کلام لکھا اور بہت سے کلام دکھا. اس کی طرز کس نے بنائی کملی والے میں قربان یہ یہ پنجاب میں پڑھی جاتی تھی اچھا ان کا کچھ مختلف انداز تھا لیکن میں بیسیکلی تو میں نے ابتدا سے آ, تھوڑی سی تربیت لی ہے سارے گم کی اچھا تو پھر میں نے اس کو اپنے انداز میں کچھ اس میں چینج کر کے میں نے اس کا انترا جو ہے میں نے اچھا اس میں اس طرح کی پورا جس طرح نا کنارے لگانا اور ہر قدم پر اٹھانا ایک جیسے شخص اٹھ گیا ہوتا ہے اس کا ایک کنیا آ رہا ہے اس کا ایک رنگ اور اس کا آہنگ ہے کہ جیسے کوئی شخص اٹھ جاتا ہے کسی دکھ سے بیر ہو جاتا ہے اور سمندر سے ساحل پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس پر پہنچ جانے کی کیفیات اس کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے اس کی اکاسی ہوتی ہے اصل بات مات مات یہ ہے کہ کلام کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ایک فنی اعتبار سے ٹھیک کہ کلام بار کیا استغاثہ ہے یا حضور کی توصیف و صلاح ہے ان الفاظوں کو ان کیفیات کو ان جذبات کو دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی طرز اس کا انداز اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دیتا ہے صحیح عقیدت جو ہے وہ ناٹ کا بنیادی عنصر ہے عقیدت کے بغیر کچھ بھی نہیں فن اس کے بعد آتا ہے عقیدت کے بعد فنی طور پر بھی یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں عقیدت بنیادی طور پر تو وہ نو لگنا طرز کے لیے یا انتخاب کلام کے لیے اور اس کو پھر پڑھتے ہوئے اس کی مہویت بنڈب خزرا میں دل ہو جانا اور پھر ایسے پیش کرنا کہ وہ تو بنیاد ہے نا سم بعد میں ہے عقیدت اس طرح کی اس میں لانا کہ بس یہ آپ نے کنارے لگا لیا ہے آپ نے اس سمندر کی پرگیانی سے بچا لیا ہے تو ہم بچ گئے ہیں اس کی مہویت اس میں آئے یہ ضروری ہے دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ آواز کی نعمت جو ہے یہ اتیا خدا بندی ہے اب اس نعمت کو آپ تلاوت نات حمد و نات کے لیے یا دنیاوی طور پر غزلوں کے لیے گلوں کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں میں ایک کیسٹ کے ریکارڈنگ کرا رہا تھا ہم ایک پرائیویٹ اسٹوڈیو میں تو میرے بات کسی گانے کی ریکارڈنگ ہونی تھی اچھا تو وہ انتظار میں تھے کہ یہ کب ان کی ریکارڈنگ ختم ہو تو ہمارا کام شروع ہو جو میں آپ کو کوئی تیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں तो تو اس زمانے کے ایک بڑے مشہور ڈائریکٹر تھے حسن شیخ اچھا ان کے کانوں میں جب یہ سن رہے تھے وہ بات تو وہ فور نمبر آئے اور جب میرا ریکارڈنگ ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ میرے فلم کے لیے کوئی گانے ریکارڈ کرا سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے اگر عقیدت نہ ہوتی میں صرف آواز کی بیچ پر اپنے آپ کو اگر کچھ منوانے لگتا مجھے تو میں اس طرف بھی جا سکتا تھا صحیح لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ بڑے بڑے گانے والے ہم نے دیکھے لیکن ایک عمر تک جو ہے نا ان کی شہرت ان کا عروج برقرار رہتا ہے خطر ختم ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ حضور کی سباخا نہیں کر سکتا ہے کہ آج بھی ہم اچھا اس کا سمر تو اس دنیا میں بھی ملنا ہے نا اور آخرت میں بھی ملنا ہے تو یہ ایک اتنا بڑا کام ہے اتنی بڑی عقیدت کا کام ہے اس کے بعد آپ کا ٹیلی ویژن پر پھرانا شروع ہو گیا اور محافل بھی سلسلہ یہ شروع ہو گیا اس کے بعد آپ کی ایک نعت مجھے میں آپ سے پہلے میں بتاتا ہوں حقیقت میں وہ ملتے زندگی پایا نہیں کرتے اور یہ اسی دور کی لگ بھگ اسی دور کی باتیں دور کے بعد ہمیشہ ٹیلی ویژن کی ابتدا ہوئی تو میں آپ کو ٹیکنیکلی ایک اور بھی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے درمیان میں دور ایسا آیا کہ صرف ریکارڈنگ پروگرام جا سکتا تھا صحیح لیکن جب ابتدا میں ٹیلی ویژن آیا ہے تو ان کے پاس ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوتا تو سب لائبر کرتا تھا تو اس دور میں میں نے شام کے وقت چار گھنٹے کے لیے وہ نصریات ہوتی تھی تو اس میں ایک نات مجھ سے پڑھوائی جاتی تھی صحیح تو میں نے سب سے پہلی جو وہ نات پڑھی ہے مولانا حامد لکھنری جہاں کی یاد <Sessly> دے <Sessly> <Sessly> پورسوش لربا گے یہاں لان اللہ اچھا ایک بات میں خاص طور پر جاننا چاہتا ہوں آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے جی پھر بھی اردو پر اردو کا تلفظ آپ کا اتنا اچھا یہ کس طرح سے ہوا مجھے اب کتاب ریڈیو سے جو وابستگی ہوئی ہے اور آج بھی آپ بڑے بڑے لوگوں سے بات کریں تو بڑے بڑے سلکاروں سے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تربیت کا ریڈ پاکستان جو ایک ادارہ تھا نہ اچھا کون کون لوگ تھے کچھ نام قابل ذکر اس وقت ریڈیو پاکستان پر ایک بڑی آنے والے کے لیے ایون ڈزم طلباء میں جو لوگ آتے تھے ان پر بڑی محنت ہوتی تھی ایک چھوٹا سا بھی جو پروگرام ہے اس پر ایک بڑی محنت ہوتی تھی اس کے تلفظ پر ادائیگی پر اس کی ردم پر اس کے کیمپوں پر یہ سب چیزیں بڑی مد نظر رکھی جاتی تھی وہ کون لوگ تھے میں آج بھی یقین مانوں اتنا ٹیلیویژن کرنے کے بعد اور جو اب ٹیلیویژن چونکہ کیو ٹی وی ہمارا گھر بن چکا ہے اس کا میرا اب بھی جی چاہتا ہے کہ ریڈیو پاکستان پر کچھ ایک پروگرام میں کروں اور جو اپنی غلطیاں ہیں وہ سدھار سکوں کیسے وہ کون لوگ تھے بڑے بڑے ادبی لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے ہم یہ ہمارے آج کے جو بڑے بڑے شعرائے کرام جو ہے بڑے بڑے نما کرام پروفیسر لیکچرار ان کے ساتھ ان کی سہبت اور پھر ریڈیو پر سینسر کہ ایک ایک بات بال کی کھال جس کو نکالنا وہ دور تھا ٹھیک ہے آپ نے ایک جملہ اگر غلط کہہ دیا ہے اس کو جائے گا وہ اسلام آباد کنٹرول روم جو ہے ہیڈوارٹرس تو اس کی کمپلین آتی تھی کہ انہوں نے یہ جملہ غلط بول دیا ٹھیک آج یہ چیز نہیں ٹھیک اچھا نات لکھنا خاص طور پر اس کو پڑھنا بھی اس کی ادائیگی بھی اس میں ولگیرٹی نہ ہو اس میں ایک شگفتگی ہو اس میں ایک شائستگی ہو اس میں ایک تازگی کا احساس ہو اس کے لیے تو بنیادی طور پر اس کو دیکھا جائے گا نا انتخاب کلام میں کس نے لکھا ہے آپ بہت کم لوگ ہوں گے نا کہ جن کے آپ کلام جامی صاحب ہیں آلہ حضرت ہے آپ ان کے کلام آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ یقیناً شریعت کے اہم مطابق ہوں گے اور محبتوں کی نینتہا ہوگی لیکن انتخاب و کلام کے لیے پھر کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس طرح کہا گیا کہ یہ ایک تلوار ہے تیز دھار کی جس پر چلنا آسان نہیں ہے آسان نہیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ماہورہ مشہور ہے کہ حضور کی ذات گرادی جن کے لیے ان کے مرتبے کو تو ہم کیا سمجھیں گے صحیح بے ٹھیک ہے ہم اپنی دساط کے مطابق شعرائے کرام لیکن شوریہ اکرام کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے جی ہاں کہ ان کے پاس دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں سے اور یہ وقت یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے کہ دوسری شاعری میں تو آپ تک بندی کر دیں جی بات نہیں لیکن ناز کا معاملہ بہت نازک معاملہ یہاں کیسے کریں کہ یہاں جبرائیل جیسے آ کر کہاں پہ کہ وہاں کیسے تک بندی کر لیں اور جہاں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف کرے اور وہ تعریف کہ جو اللہ رب العزت نے کی ہو جس محبوب کی اور بندوں کو بھی یہ شرط دے دیا ہو کہ تم بھی پڑھو تو ایسی صورت میں تک بندی تو بنتی نہیں ہے اس کو کیسے کریں گے لیکن آج کل ہو رہی ہے شراب کوئی بات بتاؤ کوئی روکنے والا نہیں ہے جس طرح چاہے وہ لیکن یہ بہت نازک معاملہ ہے کیا صدیق صدیقہ کچھ اصول آپ نے بنائے ہوئے تھے کہ یہ کلام پڑھنا ہے اس طرح کا کلام نہیں پڑھنا رضیف کچھ اس کی دیکھتے تھے یا یہ رجیف تو بہت بات کی چیزیں ہیں مطلب آپ کیا دیکھتے تھے انتخاب کا میں نے سب سے اس کام کو آسان اس لیے کر لیا تھا کہ جب مجھے کوئی کلام پسند آتا تھا تو میں اس کلام کو لکھ کر کسی عالم کے پاس جا کر اسے دکھا دے <تصفح> اس کو ان کو دکھاتا تھا ٹھیک کہ جناب اس میں کوئی غیر شرعی یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ان کے ساتھ رہتے رہتے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شعور ادا کیا کہ کلام کو دیکھ کر پہلی بات تو یہ کہ اس کا لکھنے والا کون ہے صحیح اس سے ہی ہم جیسے مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت ساجل بریلوی صحیح مولانا حسن رضا صاحب جی پروفیسر دور حاضر کشور رائے کرام پروفیسر اقبال عظیم صاحب सभी ابیب رائے پوری صاحب خالد محمود صاحب صحیح. اور دور جدید میں یہ ہمارے سب الدین عبی رحمانی یہ کچھ ایسے سائنٹسٹ مرہوم ایسے حضرات کے پر تسلی رہتی تھی کہ جو لکھا ہے کلام دیکھ تو لیتے تھے لیکن اتنا ہمیں تسلی رہتی تھی یہ مار کے لوگ سے اچھا سدیپ بھائی پروفیسر اقبال اظیم کا ذکر آیا پروفیسر اقبال اعظیم آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ پروفیسر اقبال اظیم کو بہت لوگوں نے پڑھا آپ نے بہت زیادہ پڑھا میں نفکش آ نہیں ہوں پر محبوت ایک دفعہ اقبال اجیم صاحب مجھے کہنے کہ راہ پیدب میں ایک نابینا بھٹک جائے اور وہ اپنے منزل کی تلاش کے لیے کوئی مجھے تھامے چلنا اور اپنی منزل متسک پر مجھے پہنچائے واہ کہنے لگے وہ میں نے کیفیت بیان کی اتنا ہے جو نہیں سکتا ہے ہر مجھے پہنچ گیا ہاں کیا بات میں شام نہیں ملی جب آنکھ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا بات ہے O yee t Enter laa salah pe best lo اپنے آپ کو سوال کرتے ہیں کہ اقبال اپنی قسمیں بس کے کام لو یہ کیا ضرور کہ آج سے روزہ دکھائی دے اللہ اگلا شعر فرماتے ہیں کہ یہ روشنی خوش نہیں یہ رو سو نیش دینے پہلے گنے اللہ طیبہ کے سب گداگر وتا نج پیسا کے میں اس کیا کیا بات بات آپ کے ساتھ اسی دور میں عصر حاضر میں جن لوگوں نے آغاز کیا آپ سے کچھ پہلے یا کچھ بعد ایک عرصہ ساتھ گزرا آپ کے ہم اثر ان لوگوں کے کچھ کو نہ کچھ کے نام لینا چاہیں میرے ساتھ جو حضرات اسی دور میں ریڈیو سے جو اور جو ان میں پاری وہی زفر سعید ہاشمی حریبہ پروفیسر منی با شیخ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد الحاثی کے ہمر ون زر عام پر آئے یہ صرف لیکن ان کی میڈیا سے کوئی والد یہ نہیں وہ ایسا شخص کہ جس نے میڈیا کو بھی مجبور کر دیا لاچار کر دیا جی اس نے بڑی شہرت سمائی گرستیوں کے حوالے پر اگر یہ کہا جائے کہ میڈیا کی طاقت کے بغیر کسی نے لوگوں کے قریب میں جگہ بنا لی ہے تو وہ یہ سننے تھا جی ماشاءاللہ اللہ کوئی شک نہیں صحیح تو یہ حضرات کے ہمارے شامل ہوئے اور یہ کارواں بنتا بنتا گیا اور الحمدللہ للہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناچ کی ایک کثیر تعداد الحمد للہ نوجوان جی ہاں اور جن میں ماشاء ایک دور آیا کہ ویس آدری جی ہاں بالکل جن لائے منفرد انداز داد داد اور, اور, اور, اور جو شہرت کی بلندیوں بلندی کے نے قدم رکھا بلکہ ایسی بلندی, بلندی جس کا تصور, تصور پہلے ناطخان نہیں کرتے تھے اس لیے ایک شہرت اس شخص کو ملی اور پھر ناطخانی کو ایک نیا رنگ اس کے بعد پھر ملتا رہا اس دوران کچھ ایسے پل افغانستان میں آئے جیسے سید شفی الدین شہرت بڑا نام, نام بالکل بڑی مل بولیے صحیح اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ناتھ وہ شاید سب رحمانی سب رحمانی اور وہ بھی وہی آج ان شی کی بات جو وہ نات ہاں اور اور ہاں سپرنے والا جن کی ناد بھی بڑی مشغول ہوں اور اس کی آواز اور اپنا خود بھی ان کا اپنا انداز کہ یہ دہری یہ خوبیاں بہت کم لوگوں نے ہوا کیسے صحیح ناظر الحاظ صدیق اسماعیل ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں ان کے کلام یہ جو پڑھے ہیں اس کی جھلکیاں بھی پیش کر رہے ہیں کچھ یادداشتیں بھی ہیں ان کے اس کیریئر کی اس سفر کی جو پچاس سال پر محیط نظر آتا ہے اقلیت السلام کی سماع اور توسیع سے مزین ہے مدقبر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ساتھ رہیے گا ایک مختصر سے مقصد کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں پروگرام دیکھ رہے ہیں عید بہار عید عید کا یہ خصوصی پروگرام تو سیم صادری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج صدیق اسماعیل صاحب مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا مقصد کے دوران بھی بتایا گیا کہ بہت سی کالز آ رہی ہیں لیکن اس پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے آپ یقینا سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صدیق اسماعیل صاحب کے اس سفر عقیدت کے حوالے سے گفتگو کریں ان کی نعت کی وہ جھلکیاں پیش کریں جو انہوں نے اس سفر میں پڑھی ہیں اور مقبول عام ہوئیں نہ مقبول عام ہوئیں بلکہ مقبول خیر الانام ہوئی وہ ناتیں اور کالرس کے لیے درگاہ ہے آپ کالس کر سکتے ہیں لیکن جو کو آئیں جو بات کریں اس, اس کا شعور رکھتے ہیں وہ لوگ صرف فرمائش اور بات کرنی ہے کیسے ہیں تو یہ آپ کی محبتیں ہیں سر آنکھوں پر دوسرے پروگرامس ہوتے ہیں آپ پروگرامس میں کال کرتے ہیں اس میں بھی کالس کریں لیکن اس پروگرام کے فارمیٹ کو سمجھتے ہوئے ان کی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں ان کی نادخانی کے حوالے سے یا کوئی ایسا کلام اس پر کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے ایک کال ہمارے ساتھ ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی عابد بولو فیصلہ باد سے جی عابد صاحب کیسے ہیں آپ کو عید مبارک الحمدللہ للہ آپ سب کو بھی عید مبارک بلکہ امت محمدی کو عید مبارک, مبارک بہت, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے عابد صاحب صاحب سبیق اسماعیل صاحب کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ میرے پاس کوئی الفاظ ہوں گے ہم ہم کہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آکر صلی اللہ وسلم کے حضور خدمت میں پیش ہیں ان کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اسپیشلی ان کی جو نعت ہے شاید پتا نہیں سنا چکے ہیں کیونکہ پروگرام ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھنا شروع کیا ہے اچھا تو اگر وہ نہیں سنا چکے تو میں عرض کروں گا کہ وہ سنائیں کون سی نعت سننا چاہیں گے کبھی میں دنیا یہ میری بتیجی ہیں اچھا وہ بھی کچھ فرمائش کر رہی ہیں آج عید کے حوالے سے کہ شرنا سنی جائے اچھا اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے بہار عید کے حوالے سے دیکھیں جہاں تک عید کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی محمد معمدی کے لیے یہ بہت ہی باعث رحمت ہے اور بڑا دن ہے لیکن ہمیں یقیناً اس عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو کچھ دنیاوی نعمتوں سے محروم ہیں یقیناً ان کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ عید قربان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم قربانی دیں قربانی کے تصور کو سمجھیں قربانی کے تصور کو سمجھیں یہ صرف جانور ذبہ کرنے کا نام نہیں ہے میرے خیال میں اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو بھی ذہ کرنے کا نام ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی خواہشات کو ہم ذدہ کر سکیں بہت شکریہ آڈر صاحب دو بہت شکریہ بہت شکریہ, شکریہ, شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کو عید مبارک آپ کے سب گھر والوں کو عید مبارک کون کون سے ممالک میں آپ گئے ناٹ کے لیے الحمدللہ یورپ سب سے پہلے تو ہیرالینڈ سے یہ گئے اللہ اور کئی بار پہل خانہ کے ساتھ ماشاءاللہ اور دنیا کے ایسے ممالک میں کہ جہاں میں تصور نہیں کر سکتا تو افریقہ جیسے ملک میں کہ جہاں پر اتنی پابندیاں کہ تو زبانوں میں وہ آزاد بھی نہیں ہوا صحیح اس ملک میں میں کوئی چھ مرتبہ جا چکا ہوں ماشاء امریکہ یوروپ ناروے ڈینمارک دیش میں کئی ملکوں میں افریقہ کے کئی ممالک میں ماشاء اللہ خانی اور پھر ہرمین شریف ایم سے آپ کو انوار حرمین کا تحفہ ملا جی انوار حرمین آپ کی پہلی کتاب جو آپ نے نعتوں کا انتخاب شائع کیا جی پھر رنگ رضا رنگ رضا علی حضرت اور ان کے خانوادوں سے ان عظیم شورا کے کلام کو آپ نے رنگ رضا سے اقتباس کچھ پیش کی رنگ رضا شائع کرنے کا میرا جو اصل میرا مقصد تھا کہ اعلیٰ حضرت اور ان کے خانوازوں کے کلام کو صحیح معنوں میں اب تک ہدایت کے بخشش کے علاوہ اور کوئی کتاب کی صورت ایک مرتبہ جو ہے وہ اس اقباس سے اور اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے اشعار جس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے صحیح تو میں نے ان نعتوں میں سے منتخب اشعار کو منتخب کر کے ایک نعت جب کتاب ہاتھ میں لے تو اس کو زیادہ چھان چھانبین کی ضرورت نہ پڑے سب ایک جگہ مل جائے گی ایک جگہ اقتباس اس سے پیش کی کیجیے رنگی رضا سے الا حضرت کے کلام سے جو میں اور میرا یہ وتیرہ رہا ہے کہ چاہے میں جتنے ہی ناطے پڑھوں لیکن بزرگوں کا کلام اس میں شامل نہ کروں تو کیس نہیں بنتا تو ولا حضرت فرماتے ہیں کہ بدلی کم جب آپ کو ملا اس تقریب میں بہت سے لوگوں کو یہ ایوارڈ مل رہا تھا آپ سرکار کے ذکر کے طوفین وہاں پر موجود تھے کیا کیفیات تھی ان اعزازات حاصل کرنے والوں میں غلط ایٹی سکس کی بات ہے تو سب سے چھوٹی عمر جو تھی صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے والے کی وہ میں تھا کون سے سال میں ملا تھا ایٹی فائیو میں نائنٹین ایٹی فائیو تو تقریباً بیس بائیس تیئیس سال ہو گئے تیئیس سال ہو گئے ماشاء اللہ تو الحمدللہ اور اس وقت میں ملا ہے کہ جب صدارتی ایوارڈ اہمیت تو اپنی جگہ ہے لیکن اس وقت صدر مملہ خود دیا کرتے تھے وہ ایوارڈ صحیح صحیح وہ اتنا گیپ کیوں ہے پھر اس کے بعد اتنا مطلب ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ناطخان تو بہت بڑے بڑے اس کے بعد بھی آتے رہے لیکن ایک گیپ آ گیا تو اس کے ساتھ اور حکومت کے ان امور کے اور جو انہوں نے کیا ناطخوانے کے لیے ناتخانوں کے لیے کچھ مطمئن ہیں آپ کچھ ادوار ایسے بھی آئے ایک دور وہ تھا کہ سرکاری تقریبات میں ناد کو لازمی قرار دے دیا گیا جی ہاں بالکل اور ایک وقت وہ آیا کہ قاریف صاحب سے کہا جاتا کہ بس دو منٹ کی تلاوت کر لیجیے تاکہ ایک رسلی ہو ہو جائے وہ ایک یہ بھی دور آیا اور پھر ایک وقت اب آ رہا ہے میں ابھی پچھلے دنوں کی آپ کو ایک بات بتاؤں جی ہاں ایک صوبائی وزیر صدیقی سوری اللہ تعالیٰ ان کو عمر عطا کرے اس کا عجر بھی عطا کرے انہوں نے مجھے کہا کہ میں کیونکہ حکومت سے اب آخری آخری اعظام ہے تو میں کچھ ایسا کام کر جانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں سرکاری طور پر قرآن حضرات کو لاخوا حضرات کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے تو آپ کوئی تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی پتو دل بنا کے دیں تو میں نے ان کو ایک تجویز دی کہ حضرات کو ناچ خانوں کو آپ اعزاز بھی دے ایوارڈ بھی دے اور ان کے ساتھ ان کو ایک مالی طور پر ایسی اتنی رقم دے ان کو انعام کے طور پر تاکہ کوئی بات تو بنے نہ کہ اب دو پانچ دس ہزار روپے دے کے آپ اس طرح نے الحمدللہ للہ پر ہوا ہوا صحیح اور بڑی رقم دی گئی صحیح, صحیح اور حمد کے لیے خصوصی انہوں نے رقم مخصوص کی صحیح ڈیڑھ لاکھ روپئے صحیح اور لاکھ کے لیے سوا سوا لاکھ روپئے الحمد یہ ہوا اور اب امید ہے کہ اس کو دیکھ کر باقی صوبے بھی شروع کریں گے اور وفاق کی سطح پر بھی یہ کام میری بات نہیں ہے میری وفاقی سطح پہ بھی میری بات ہوئی ہے صحیح تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم لوگ تجویز پیش کریں आप پہ آپ بیٹھے ہیں اب نوری محفل یاد نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے نوری محفل کی نعت الحمد للہ میری کچھ نعتیں ایسی ہیں جو بڑی پہچان بن چکی ہیں تو میں ایک شعر کو ضرور سنا دیتا ہوں مرحومتی سانچتی نے جب وہ میری نات سنی انہوں نے کملی والے مکوڑا تیری شان پر تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی نات کی, کی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں شہید تو انہوں نے مجھے فیصلہ باد سے وہ ناد بھیجی ہی ہی تو ان دنوں میں میں, میں یہ تھوڑی سی تربیت لے رہا تھا شہید تو ہمارے استاد تھے میں نے ان کو بھی وہ کلام دکھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہے قرض ہاں میں نے کہا میرے ذہن میں قرض تو آ رہی ہے کیونکہ اس رات کا یہ موضوع ہے حضور کی ملاوت کا تو نے آپ سنائیے مجھے تو میں نے اس کو سنایا اس میں انہوں نے تھوڑی سی اس کے انترے میں تبدیلی کی اچھا اور ایز اے کلاس مارکیٹ کو دیا آپ سے گفتگو جتنی بھی ہو بہت سارے پہلو رہ گئے وقت اب ختم ہونے والا ہے اور مجھے کئی ناطیں ابھی بھی ذہن میں آ رہی ہیں کہ جس پر بات ہو اس کی جھلک بھی وہ پیش بھی کی جائے حضور کی بارگاہ گاہ لیکن اب وقت جو ہے وہ اب تنگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک چیز سامنے ہے اسے بھی دیکھنا ہے نوجوانوں کے لیے جو نوجوان سناخہ آ رہے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیے یہ نعت کا دور ہے اور یہ طاق آمت رہے گا انشاءاللہ بیچ میں کچھ وقت آتا ہے جس میں ظاہری طور ظاہری طور پر لے کے سرکار کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے اللہ نے اگر نعمت دی ہے آواز کی یا قلم کی تو اس کے لیے اس کو حمد واد کے لیے آپ اس نعمت کو سبحان اللہ پیش کیجیے یہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہے دونوں جہان میں اس کا فائدہ ہے انشاءاللہ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جس تناخوا کو دیکھ لیں بڑے اعلی منصف پر بڑے آسودہ ہیں حضور کا ناخوا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب آدمی اللہ بھائی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں صحیح جس ناخوا کو آپ دیکھ لیں کوئی اچھے بنگلے میں رہ رہا ہے کوئی اچھے فلائٹ میں رہ رہا ہے گاڑیاں ہیں سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے <tip> اتنی شہرت دی ہے تو ہم راستے سے نکلتے ہیں تو <tip> لوگ پہچانتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا جو آپ نے کہا توبہ کے کہ سب جگہ پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں <tip> اس <tip> سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہے بہت شکریہ سدیپ بھائی آپ تشریف لائے بہت سارے پہلی کشما رہ گئے ان شاء اللہ یہ پروگرام میں چاہتا ہوں ناظرین جاری رہے یہ بہار عید کے تین خصوصی پروگرام تین مختلف صنا خانوں اور عصر حاضر کے مقبول صناخانوں کے ساتھ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں بات یہی ہے کہ کیا فکر کی جیلانی کیا عرض ہنر مندی کیا فکر کی جیلانی کیا عرض ہنر مندی توسیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی بس اللہ رب الرزت کی توفیق ہوتی ہے تو یہ شرف بن جاتا ہے انسان کی سعادت بن جاتی ہے ورنہ انسان کی بساط کیا ہے آپ نسل نقوی کی جو توسیع ہو رہی تھی تعمیر ہو رہی تھی اور حرم کابہ کی اس کی ویڈیو اس کی ڈاکیومنٹری جی ہم نے بارہ ٹیلی ویژن پر دیکھی اور ان میں الحاظ صدیق اسماعیل صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک سلام پڑھا جاتا تھا جو میں اور آپ ہم سب پسند کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آخر میں سنیں گے کل ایک نئے مہمان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا ان اشعار کے ساتھ کہ وہ روح زماں ہے وہ زیب مکاں ہیں وہ چارہ گرے بے کساں رحمت بے کراں ہادیے بے جہاں ہیں دلوں کا سکون ہے آرزو زمین حسرت آسماں ہے وسا کا بھرم ہے شفیع لحمد ہے سرا کرم بائے سے کیسے کم جان بیت الحرم ہیں وہ سب سے حسین ہیں دلوں میں مکی ہیں کلاب نبی کا بے عشی لذت انگ بھی ہے محبت کی جو ہے صداقت کی ہوساوات کی جستجو عدم کی جستگو نغمائے اللہ ہو ہیں وہ ہوسن نظر ہیں دیانِ اثر ہے نتا ہنر ہیں خدا کی خبر ہے دلیل سحر ہیں فصیل حقوق بشر ہیں جو بہر عطا ہے جو لطف صدا ہے اور خیرت کی بقا آج کی صدا مذہرے اس میں خلا کے عرض صبا ہے حبیبِ خدا ہے خاتم الانبیاء ہے محدود عبریا ہیں یا یعنی محمد مصطفیٰ ناظرین محترم آج الاحاظ شدیک اسماعیل صاحب کے ساتھ بہاری عید کا یہ پہلا خصوصی پروگرام عید کی خوشیوں کو تبالہ کرنے کے لیے آپ کی عید کی خوشیوں کو چار چاند لگانے کے لیے پیش کیا گیا انشاءاللہ کل اسی وقت یعنی دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق ایک نئے مہمان پروفیسر عبد الرعیف روفی صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں گا کل کے لیے اپنے نوجوان تسلیم صادری کو اجازت دیجیے تسلیمات a